الحمد للہ الحمد للہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, إبراهيم انك كما باركت على ابراهيم ال إبراهيم کی ہدایت کے لیے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خطب فرما دی اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی رہے گی گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق. ایک فرق جو بنیادی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے خاص وقت کے لیے نبی تھی ہمارے روز کرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم نہیں بلکہ ایک اقوام اعلیٰ کے نبی ایک بستی نہیں روئے زمین کی نبی ایک وقت نہیں قیامت تک کے لیے نبی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے انبیا چونکہ خاص بستی اور خاص قوم کے نبی تھے اور جب افراد تھوڑے ہوں تو ان کے مسائل بھی تھوڑے ہوتے تھے اور جب افراد زیادہ ہوں تو ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے تو پہلے علیہ اسلام کو تھوڑے سے مسائل چاہیے تھے تو ہم تھوڑے سے مسائل کے لیے اللہ کو ایک کتاب دیتے ہیں جو ان کے مسائل کی کافی ہو جاتی ہے ہمارے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل تھوڑے نہیں چاہیے مسائل بہت زیادہ چاہیے کیونکہ آپ غلب و عجمب کے نبی ہیں اور مشرق مغرب کے نبی ہیں لالب اور کوڑے کے نبی ہیں آپ کی نبوت کا ادارہ بہت وسیع انسانی عقت کے مطابق آپ کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے اللہ علم میں تو محدود ہے ہماری عقل اور ہمارے علم کے مطابق آپ کا نبوت غیر محدود ہے دنیا میں کوئی شخص گنتی کا کہیں بتا سکتا کہ حضور کی امت کے افراد کی تعداد کتنی ہے نہ بتا سکتا ہے نہ بتا سکے گا جب آپ امت کے خلاف غیر محدود ہیں ہر فرد کے کچھ مسائل ہوتے ہیں ایک مسائل بھی غیر غیرمعدور ہیں ہم کراچی میں رہ کر پنجاب کو نہیں سمجھ سکتے پنجاب والے وہاں رہ کر کراچی کو نہیں سمجھ سکتے پاکستان والے یہاں رہ کر بالکل دنیا کے مسائل سمجھنا چاہیں گے تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میں خالص دیہات کا آدمی ہوں मुझे रहता है, है तो मैं कैसे चल दूंगा छ महीने रात रहती है मैं आप किस को ये बात समझाओ और जब पूरे छ महीने का दिन होता है तो एक दिन में पाँच दुमाते तो छह महीने में पांच दुमा नहीं होंगी या उन्हें महीने में دن کو کسی ساتھ کے حساب دے کر کم سے کیا کرے گا چھ مہینے کا دن ہے تو رمضان کے روزے تو ایک کے ہوتے ہیں تو وہ روزے ایک مہینے کے رکھیں گے ایک دن کے رکھیں گے آج دن کر رکھیں گے ان مسائل کو آپ کیسے حل کریں گے یہ میں چھوٹا سا مسئلہ پیش کر رہا ہوں مسائل اتنے زیادہ ہیں اور یہ تھا کی امت پہلے خالش ہوتی تھی خوراک میں طاقت ہوتی تھی اس خوراک کی سے جسم میں خون بھی طاقت ہوتی تھی. اور جب آدمی بیمار ہوتا تو ہزامہ کر کے کچھ خون نکال لیتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا خوراک کسی بندے کا خون نکالے تو وہ ہو جاتا ہے تو پہلے مریض خون نکالنے کا ذکر تو ملے گا لیکن خون دینے کا ذکر نہیں ملے گا اور اب ہمارا مسئلہ خون نکالنے کے لیے خون دینے کا ہے اب ہم کیا کریں ہمارا مسئلہ تو نہ آئی میں نہ حدیث شام امریکہ صبح یہاں ہوتے شام کی دنیا کے دوسرے کونے مطلب چھوٹی سی دنیا ہو گئی پہلے ریشتے یوں نہیں تھے جیسے آ پہلے ایک قبیلا کی خاص جگہ اب ایک قبیلہ پوری دنیا میں اور بعد میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جو میلے سے باہر شادی نہیں کرنی اور یہ خواہش گنا نہیں ہے یہ خواہش جائے گی خاندان کا خیال رکھنا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ خاندان سے باہر شادی کرنے تو شدید مجبور نہیں ہے ہاں اگر خاندان میں کوئی دیندار نہ ہو اور دیندار خاندان سے باہر ہو تو شدید پابندی نہیں کرتی کیا خاندان سے باہر ضرور کرو یا خاندان سے باہر نہ کرو تو پہلے قبیلہ اور برادری مخصوص جگہ پر آتی. اب قبائل تقسیم فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی لڑکی کو لانا لڑکے والوں کو بس میں نہیں نکلتا لکھا اسی سے کرنا ہوتا اب لڑکی کے لیتا ہو لڑکا یہاں پر جہانا, یہ دکھا دکھا ہو وہ جہاں نہ یہ وہاں نہ اس ذکر قرآن میں حدیث میں لیکن مسئلہ تو ہے میں دو چار مسائل دے رہا ہوں جو پہلے مسائل نہیں تھے ہمارے جو سرجری کا جو آج ہوتے نہ دماغ کا نہ دل کا ایک بزرگ کو نکالتا اور اس کو نکالنا پڑتا ہے تو ابھی جائزہ کہ نہیں یہ نہ میں نے سر ایک مسائل صرف اشارہ کیا بتانے کے لیے کہ پہلی امت کا مسئلہ یہ تھا ان کے مسائل تھوڑے تھے ان تھوڑے مسائل کے لیے ان کو تھوڑے سے الفاظ چاہیے ہمارے مغمبل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسائل کروڑوں ہی اربوں کی, کی تعداد میں ہیں آپ کا جب واسطہ پڑے نا اور لوگ آپ سے دوسرے پوچھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ مسائل کیسے ہیں جو ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کیا تھا دیہاتی اور بڑے مولوئی ہے یہ ڈیفینس مسئلہ بتانے والا تھا نہ بتا دی لیکن ہم سے تو لوگ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو کراچی کے بھی پوچھتے ہیں امیرکا بھی پوچھتے ہیں وہ تو گزر گیا کہ جب کراچی بہت آگے تھا اب ہمارا سوگت ہے دیہات بھی کراچی سے آگے کیوں یا ہے وہ فاسٹ ہے یا میڈیا تو میڈیا کی اسپیڈ پوری دنیا میں پھر بتا میں بتاؤں گا کیسے مسئلے پوچھتے ہیں تو آپ کی دن سکھر سے دورہ شروع کیا کراچی کا ہمارے پانچ دن کا دورہ تھا اور پانچ دن میں آدھے سے زیادہ سندھ میں گھوموں سے زیادہ ایک دن سے زیادہ دنوں کے ہمارے پروگرام سے تھے اور کل ان یکم میں جب نکلا گھر سے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھ لی اب آپ کو سن کر شرم آئی مسئلہ تو بتانا روپے جی میرے بیٹا بیٹا مجھے है मेरा میرا شوہر मेरा ہم تو ختم نہیں کر سکتے ہم سے تو ملتا پوچھا میرا یہ جائز ہے یہ جائز ہے گنا ہے میں کیا کروں میں مصیبت میں پھنسی پڑی اب ہم تو مسئلہ مسئلہ کہاں سے بتائیں گے ایسی بھی ساتھ دے سکتے ہیں کہ شوہر نہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو لوگوں کو پیشکار میں گزارا ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے بطور خاص ہمارے ملک میں بڑے کم ہیں ان پڑھ بہت زیادہ ہیں اور تو 99% لوگ واقع ہیں معل رہا تھا کہ پہلی امروں کے مسائل کم تھے تو ان کو احادیث الفاظ تھوڑے چاہیے تھے ہماری جدید عمر کے مسائل کروڑوں اب اگر کروڑوں مسائل کے لیے اللہ کروڑوں آیات والا قرآن دیتا آپ کے مسئلے میں تو نہیں آ سکتا کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں کا اللہ دے دیتے جو احادیث کا آپ کہاں رکھتے قرآن قدیم کی آیات کی تعداد سات ہزار کے لگ بھگ اس سے زیادہ لمبا قرآن ہمارے پاس نہیں اور کی ہزار پچاس ہزار. کا ایک ہزار کا ہے اور ایک, ایک پچاس ہزار کا ہے پچاس ہزار سے زیادہ حدیث نہیں ہے آپ کے دل میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے سنا ہے خلا امام چار لاکھ ادیش کافی ہے خلا دس لاکھ ادیش واغیز ہے اور یہ بولنا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 اور حدیث کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو نقل کرنے والے کو راوی کہتے ہیں اور جو یہ چار لاکھ کیسے بنتی ہیں متن ایک حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پر مسا فرمایا ایک حدیث اس کو نقل کرنے والے ستر صحابہ مرنس ہے سندوک ملا کر جو ستر حدیث اسی اللہ حدیث کے جو مدوم ہیں وہ پچاس ہزار ہے ہر سطح الگ الگ کرتے جا کر دس لاکھ بن جائیں گے تو ٹوٹل آیات اور احادیث کو میں لائیں تو پونے ستاون ہزار بندی اور مسائل کی طرح کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد ہے اس کا اللہ پاک نے کرم کیا کیا ہمارے اوپر ہمارے نبی ورک اگر اللہ کے تمام مسائل کے لیے احادیث اور آیات دے دیتے اتنا بڑا قرآن بن کہ نہ کچھ لکھ سکتا نہ کچھ چھاپ سکتا نہ کوئی یاد کر سکتا نہ امت اس کو سنبھال سکتا اللہ باغ نے کرم بھی کیا کروڑ مسائل رکھ دی سوڑی ہیں نیچے مسائل زیادہ رکھ دی میں اتنی حساب کروں گا تو شاید بازا آپ کو جلدی سمجھ آئے قیام تک آنے والے انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ کو سارا پانی زمین کے نیچے رکھ دیا زمین اب پانی پیدا نہیں ہو رہا پانی نکالا جا رہا ہے پیدا نہیں جی ہو رہا تو جتنا پانی چاہیے خدا نے قیام تک اڑنے والے جہاز کو جتنا ٹوٹ چاہیے وہ اللہ نے زمین کے نیچے پیدا کر دیا ہے اب اس کو نکالنا ہے پیدا نہیں کرنا قیام تک چلنے والے چولہے کو جتنا گیس چاہیے وہ زمین کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا ہے رکھتے زمین کے اوپر رکھ دیتے وہ ختم ہو جاتے یہ پیٹرول گیس کو آگے مت بچے اللہ نے کرم کیا فرمایا قیامت تک گیس اور پیٹرول نکالنے کی امت کو ماہرین قطا فرما دیے اللہ نے اتنا شانتا فرمائے اسی طرح तरह تک آنے والے जितने مسائل تھے اللہ نے احادیث کے نیچے رکھ دیے اور اس کو نکال کر امت کو دینے والے اللہ کو اب اگر ہم انجینئر اور ماہرین کا انکار کر دیں گے تو پٹرول اور گیس مل نہیں سکتا اور مشتحن کا انتظار کر دیں گے تو مسائل مل نہیں سکتے دلیمی جوتے پر چاہتے ہیں تو انجینئر پر اعتماد کر لیں اور شہی مسائل کا حق چاہتے ہیں تو وہاں پر اعتماد کر لیں اب لگائیں اگر وہ شخص یہ مطالبہ کرے کہ ہر مسئلے پر حدیث چاہیے تو ہر مسئلے پر تو حدیث ہو نہیں جی سکتی مسائل کروڑوں ہیں حدیثیں پر ہیں تو ہر مسئلے پر حدیث گے یہ تو ممکن نہیں ایک, ایک حدیث کے نیچے تو کئی مسائل ہوں گے لیکن ہر مسئلے پر کوئی حدیث نہیں ہوگی میں تھی دو چار مسالے بات اچھی طرح ہمارے دل میں آ جائے شہروں میں بھی ہوتا ہے دیہاتوں میں ذرا زیادہ جو آپ تک دودھ پہنچتا ہے یہ دودھ کتنا کھا ہے آپ کو اس کا اندازہ زیادہ فرمان ہے ہمارے نکالنے کے لیے ڈیری زمین پر جاتے ہیں اور روز ایک بیس کا نکال کے رکھتے ہیں دوسری کا نکالنے کے لیے جاتے ہیں پھر دودھ میں چار پانچ مچھر گر چکے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مچھر بھی گرتے اس کے اگر گر ہوتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں اس کو گرتے ہیں مچھر گر چکے ہوتے آپ کو خالد دیسی گھی گاؤں کا استعمال کرتے ہیں ہماری عورتیں دودھ گرم <سلام> کرتی ہیں اس سے پھر بلائی نکلتی ہے پھر اس کو جال لگاتی ہیں پھر دودھ جم جاتا ہے صبح دہ الگ کرتی ہیں دودھ کو بلوتی ہے تو اس سے مکھن نکلتا ہے مکھن گرم کرتی ہے تو خالی گھی بن جاتا ہے اور جب ٹھنڈا کرنے لگتی ہے تو اس میں چار پانچ یو گر کے مسئلے ہوتی ہے آپ میں بکر گروئے ہیں اور بھی کے اندر چوٹیاں گر ہوئی ہیں کسی ایک میں نہ مچھر کا مسئلہ ہے اور نہ کسی ایک حدیش کے اندر یہ چوٹی کا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ تو ہے اب کرے کیا کہاں پر جائیں اب اللہ کے نبی آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر ایک ایک چھوٹے جانور کا مسئلہ بتاتے کتنی بڑی کتاب آتی اگر تمہارے کھانے میں تم مچھر اچھا گر جائے تو یہ حکم چوڑی گر جائے یہ حکم جملوں میں جی یہ حکم بڑ گر جائے یہ حکم اب کسی مائنے حوالی سے پوچھو کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی کس طریقے سے محرط ہزاروں بنے گی ہزاروں حدیث بن جاتی پر مسئلہ کیا تھا صرف یہ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا جانے سے مجھے روایت موجود ہے اور میں نظام پکا زباؤں کو اگر تمہارے کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو دو اور ڈبو کے باہر نکال دو اب کھانا کھانا ضروری نہیں ہے کھانا چائے کھا سکتے ہیں طبیعت نہیں تو ہے کھانا ضروری نہیں ہے لیکن کھانا ناپاک اور حرام نہیں ہے کھانا چائے کھا سکتے ہیں نہ کھانا چاہے خواب نہ کھائے آپ کی طبیعت ہے.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 اب پوری ڈبو کے باہر نکال دو گے تو آج کی زبان میں گئے ہیں بیلنس برابر ہو جائے گا جیسے کھانا پہلے تھا ویسے کھانا اب ہے پہلے چیز تھا تو اب کچھ ہی ہے پہلے خراب تھا تو اب بھی ٹھیک ہے مچھلی کے شفا والے پاس سے اس کو شفا نہیں آئے گی اور وبا والے پاس سے بیماری نہیں آئے گی جیسے تھا ویسے ہی چلے گا اب یہ مچھر کو نہیں ڈبونا کیوں مچھتے کا مسئلہ یہ نہیں اگر کوئی اور چھوٹا جانور اس کو نہیں ڈبونا ایسی نکال لو اس میں یہ مسئلہ نہیں ایک نکالے تو کھانا حرام کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ نہیں فرمائی حضرت آزم، حنیفہ، وجہ ہیں کہ اس مچھی میں مچھی کی رنگوں میں گردش کرنے والا کون موجود نہیں ہے یہ مکھ حکم نہیں ہے ہر اس جانور کو گم ہے کہ جس کی رگو میں گردش کرنے والا قنو دوسرا ہو اب یہ امام سر وجہ بتا دی ہے نا اب ہزاروں جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے نبی نے حدیث دیکھ لی ہے اور مسئلہ ہزاروں جانوروں کا حل ہوا ہے اور اگر ہر جانور کے لیے الگ مسئلہ بتاتے تو ایک مکھی اور بچر کے لیے ہزاروں حدیث چاہیے میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے نبی حجیز تیز ہوتی ہے اور اس مسائل کے لیے مسائل کئی ہی ہوتے ہیں اور اس حدیث سے مسئلہ کون سا نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے یہ چونکہ اللہ کے ذریع بتاتے نہیں ہیں نکالنے والا مستحد ہوتا ہے تو پھر تم کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے یہ وجہ ہے دوسرا کہتا ہے یہ وجہ ہے جب وجہ دو ہوتی ہیں تو مسئلے دو بن جاتے جن کو سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ مسئلے بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, ہے لڑنا نہیں ہے اور جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے دونوں ٹھیک لڑے ہو سکتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھے بہت سے پہلے کی مثال سمجھ لیں کہ یہ واقعات صحابہ کے دور میں بھی امام ابو علیفا امام مالک امام شاہ امام احمد جس طرح ان میں اصطلاح میں یہ خطاب صحابہ کے دور میں بھی تھے ایک عزیب صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب رسو خندق سے ثابت ہوئے تو جگنی نے کبھی لائے خیال رسول اللہ ان صحابے کے نام سے کہیں کہ ابھی آگے بہت قرعہ جو مان رہا ہے وہاں جائے رسول اللہ صدر نے فرمایا نماز رستے میں نہ پڑھے نماز تم نے بنو رضا کے محلے میں جا کے پڑھنی کس نے فرمایا حضور اور فرمایا کس کو سابہ کرام فرمائیں کی نماز تم نے بنو رحضہ کے محلے میں پڑھنی خاص میں ہے جب صحابہ چلے تو وقت شارٹ ہو گیا اب اگر اصل بنو قرآذہ کے محرے میں پڑھتے ہیں تو قضا ہو جائے گی اور رستے میں پڑھتے ہیں اللہ کے جبھی روپوں کا کمل نہیں ہوگا حضر نے پڑھنا بالکل کے محرے میں پڑھنا اب صحابہ کے دو گروپوں کو ایک رکھا ہم اثر پڑیں گے سزا نہیں کرے گی دوسرے سزا کریں گے لیکن پڑھیں گے کے محلے میں اب میرے کیوں حدیث کو سمجھنے میں خلاف ہو گیا کہاں بخلا ہو گیا بات نہ پانے کا حضور بات کی رائے یہ تھی اتنا جلدی جانا کہ اثر کی نماز تک وہاں پہنچ جانا اب رکن میں دیر ہو گئی ہے عصد کی نماز کا لاب نہیں کر لیں اثر اصل تو پڑھ لے تو حضور کا مقصد یہ نہیں تھا خاص کرداب ہی ہوگئے پھر بھی وہاں پڑھنا بلکہ مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا تب تک پہنچ مقصد یہ تھا اس نے قصل کی نماز پڑھ لے حضور کا حکومت سے مخالفت نہیں ہوگی دوسرے کا نہیں حضور کا مقصد یہ تھا کثر وہاں پڑھنی ہے ہاں خا اذا ہو یا قضا ہو ہم ہاں مرادی جانتے ہم ہاں ظاہر تھے کہ حضور نے کیا فرمایا امام بخاری فرماتے ہیں بالو نے سر کی نماز رستے میں پڑھ لی اور بالو نے قضا کر کے بطور ادا کے بارے بھی جا کے پڑھی اب ہمارے جان باغی ہوتے تو وہ کہتے ہیں جی یہ گمرا ہے یہ گمرا ہے ہم تو لڑتے ہیں وہاں پہ کی فضا بن جاتی یہ صحابہ لڑے نہیں اللہ نے گئے اور اللہ نے یہ فرمایا تھا اور ہم نے یوں کیا دو گروپ بن گئے تھے امام فرماتے ہیں فلام جی آنے با حضرت من اللہ کے رسی نے کسی کو بھی نہیں کہا فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا مقصد دونوں کا ٹھیک تھا نا فرمائد دونوں نے ٹھیک کیا ایک اہمی بات یہ سرنگ سہائی کے اندر ہے کہ کچھ صحابہ تھے وہ سفر میں جب سفر میں نکلے تو ان کو پانی نہیں ملا جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھتے زور ریاست کی وقت تھی تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی جب نماز سے فارغ تھوڑا سا آگے چلے ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا ابھی نماز کا وقت باقی تھا پانی مل گیا اب پھر خلاح ہو گئی نماز دوبارہ پڑھے یا نہ پڑھے نے گاڑی قرآن کریم میں ہے جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کر لیا نماز پوری ہو گئی اب پانی مل بھی گیا تو تیمم نہیں کرنا ہم نے شریک لوگوں کے اوپر کر لیا دوسرے نے کہا نہیں ہم تو نماز دوبارہ پڑھیں گے کیوں جب پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کر لیا ابھی نماز کے وقت باقی ہے پانی مل گیا لہٰذا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی تو ایک نے نماز دوبارہ پڑھ لی اور ایک نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی اب اختلاف ہو گیا تو کسی ایک صاحب نے دوسرے پر فتوا نہیں لگایا کہ تو گمراہ ہے ہم نے کہا اللہ کے نبی سے جا کر پوچھ لیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سفر سے واپس آئے تو ان کے یارت ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے نماز دوبارہ پڑھی ہے اس کو دو نمازوں کا سواب ملے گا پہلی اور دوبارہ پڑھنے کا دی. اور جن میں دوبارہ نماز نہیں پڑھی پر میں فقط سننا تھا اصل مسئلہ تمہارا ہے اصل مسئلہ یہ ہے لیکن چونکہ ان نے بھی اشتہار کیا تھا لہذا میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا ان کی نماز بھی اپنے جگہ پر ٹھیک ہے ان کو دو نمازوں کا دن ملے گا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 فلا صحابہ فلح اجرام اگر ایک مسئلہ کوئی مشتد کسی حدیث سے نکالے اور مسئلہ بالکل ٹھیک نکالے تو اس کو اللہ دو بجر عطا فرماتے ہیں بائزہ حکامہ فجتا ہدا ساختہ فلح اجرم اور اگر ایک مشتد نے مسئلہ اشتہار کیا اور نکال لیا اور مسئلہ غلط نکلا اس کو گناہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اجر دیتے ہیں اور ایک اجر پھر بھی دیتے ہیں مسئلہ ٹھیک نکلے تو دو عجد اور مسئلہ غلط نکلے تو ایک اجد لیکن ہو مجھتے مجھتے دوں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے تین سال ہوگا تو بات کا کھل جائے گی ہمارے ہاں ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں چلو اس میں بات لگاتے پہلے دو اجر والی بات سمجھ اگر سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور اس کے پاس اپنا مریض لے کر جائیں اور وہ دل کا اپریشن کرے اور اپریشن بہت اہم ہو اور بڑا لمبا ہو دس پندرہ گھنٹے اپریشن کرے اور مریض بچ جائے اور مریض ٹھیک ہو جائے اب دیکھو اس ڈاکٹر کو دو چیزیں ملیں ایک تو ڈاکٹر صاحب کو جو اپریشن کے پیسے ملتے ہیں نا فیس وہ تو ملنی ملنی ہے اور کیونکہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے اب اس پر ڈاکٹر صاحب کو دو اجر ہے ایک اپریشن کے ٹھیک کرنے کی اجرت جو ان کی تنخواہ فیس ہے اور ایک آپریشن چونکہ ٹھیک ہوا ہے اس پر یا ان کو ترقی مل جائے گی یا ان کو شاباش ملے گی یا گلے میں ہاتھ ڈالیں گے یا لوگ دعائیں دیں گے دونوں چیزیں ملیں گی نا ایک ان کو آپریشن کی اور ایک ان کو شاباش کی کامیاب آپریشن لیکن اگر ایک داکتر کریں جانداری کے ساتھ آپریشن کرے اور خوب محنت فرمائے لیکن مریض ٹھیک ہونے کی بجائے مریض کی موت ہو جائے اب, آب اگر دوران مریض ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کو فیس ملتی ہے یا نہیں فیس تو ملے گی شابش بھی ملے گی کیا بہت اچھے ڈاکٹر ہے شابش بھی ملے گی اب کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے سپیشلسٹ ہے اس کو کسی بھی حالت میں ملامت نہیں ہے کامیاب آپریشن ہو گیا تو دو ہی چیزیں ہیں اور اگر آپریشن کامیاب نہیں ہے تو تنخواہ پھر بھی مل گی ہے اللہ کے نبی یہ بات فرماتے ہیں اگر دین کا ماہر ہو اور مشتحد ہو وہ محنت کر کے مسئلہ نکالے اور ٹھیک نکال دے ایک عجد اشتہاد کا ہوگا کہ مشتحد ہے اور ایک عجد ٹھیک نکالنے کا ہوگا اور اگر محنت کی اور مسئلہ نکالنے میں غلطی ہو گئی تو اس کو اشتہاد کا اجر تو ملے گا لیکن چونکہ مسئلہ نکالنے میں خطا ہو گئی ہے لہذا جو صحت والا تھا وہ اجر اس کو نہیں ملے گا تو اس کو اجر بہر صورت ملنا ہے تو برقائم کیا مجھ سے محنت کرے اجر ہی اجر ملے تو میں اور آپ دونوں ہوتے اس پر ترکیب کریں کہ یہ ماں وطیفہ ٹھیک نہیں ماں مالک ٹھیک نہیں فلاں ٹھیک نہیں بھئی مستحدین ہے اگر ان سے مسئلہ ٹھیک نکلے تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر ان سے خطا ہو جائے وہ تب بھی جنتی ہے تو جنتی بندے پر کوئی کبھی بھی ترقی نہیں کرتے نا جنتی بندے پر تھوڑی ترکیب کریں گے وہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ اب میں اگلی بات تو یہ بڑی سمجھ نہیں کی بعض لوگ کہتے ہیں اگر امام کو منیفا نے تاقی کی ہے تو ٹھیک ہے اور ہم تاقی کرے پر مسئلہ غلط ہو جائے تو ہم پہ ملاوت کیوں ہے میں اس کی بات سمجھاتا ہوں اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو اور یہ شخص کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگوائے اور بندے کی ڈیتھ ہو گئے تو اس ڈاکٹر صاحب کے پاس خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی وہ اسپیشلسٹ ہے نا حالانکہ ان کی وجہ سے مریض مر گیا ٹھیک نہیں ہوا اور اگر بندے کے پیٹ میں درد ہو اور کسی اتائی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ انجیکشن لگایا اور پیٹ ہیلتھ والوں کو پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر دیتا ہے لیکن اسپیشلسٹ نہیں ہے اس کے خلاف ایف آئی آر وہ جیل میں جائے اب وہ کہ عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب نے جگایا تو بندہ مر گیا میں نے جگایا تو بندہ ٹھیک ہو گیا اس کے خلاف پرچہ نہیں ہے میرے خلاف کیوں پرچا ہے بھائی اس ڈاکٹر صاحب کو انجیکشن لگانے کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلسٹ ہے وہاں بندہ مر بھی جائے تو گنجائش ہے اور تو اسپیشلسٹ تو نہیں ہے تجھے علاج کی اجازت ہی نہیں تھی تو علاج ٹھیک کرے گا تو تب بھی تیرے خلاف پرچہ ہوگا اس لیے آپ کہتے ہیں مستحد ہو اور اس سے خطاب ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے اور جو ہم جیسا مستحد نہ ہو دکان پہ کام کرتا ہو کالج میں پڑھتا ہو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 اللہ کے نبی فرمائے جو قرآن کا ماہر نہ ہو اور تفسیر بیان کرے اور چیت بیان کرے تو تب بھی گناہ ہے کیوں یہ تفسیر بیان کرنا اس کا کام نہیں تھا اس نے بلا بجا قرآن کی تفصیل کیوں بیان کی ہے اب یہ مستقل قرمان ہے کہ قرآن سمجھنے کے کتنے اصول ہیں اور قرآن سمجھانے کے کتنے اصول ہیں میں پھر الطاف کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا تو امت کو مسائل کون بتائے گا بڑے اقتصاد سے بات سمجھ لیں آپ مولانا کے پاس جائیں کسی اور مستر میں جائیں آپ حیران ہوں گے بہت کم مسائل ایسے ہیں کہ جہاں ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہوں بہت کم مسائل آپ جو مسئلہ اٹھاؤ گے نا بات دو حدیثی ہوگی جو مسئلہ اٹھاؤ گے وہ دو حدیثی ہوگی اب آپ کی پریشانی ہوگی ہم کس حدیث پر عمل کریں کس پہ عمل نہ کریں اس سے لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں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 قارمر فادی کو میری میری سنت کو دیکھ لینا اختلافات تو ہمارے حل ہو جائیں گے میری سنت اختلافات کو ہمارے سارے حل ہو جائیں گے میری سنت کو تھام روکو اللہ کے نبی اگر کسی سنت میں اختلاف کا حل نظر نہ آئے تو پھر پر میں مسنت الخلافا راشدین المحدین ابو عمر عثمان علی ان چاروں کا فتوا دیکھ لینا اس سے تمہارے اختلافات حل ہو جائیں گے کیوں میں نے حدیث پڑھی ہے اور خود سمجھی ہے اب ابو بکر نے حدیث پڑھی بھی حضور سے ہے سمجھی بھی حضور سے اب میری اور کی رائے میں فرق تو ہوگا میں کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں مجھے عربی نہیں آتی میں نے چودہ سال نہیں پڑھا آپ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بہت بڑے علامہ ہوں گے لیکن فاروق صبرے تو آپ والے نہیں ہے نا آپ نے رید کس سے پڑھی ہے میں کہتا ہوں سبانی صاحب سے کس سے پڑھی ہے ڈاکٹر عبد صاحب سے کس سے پڑھی ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے تو آپ کہتے ہیں اب, ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پڑھی ہے تو جان میں کوئی فرق نہیں ہے آج یہی جھگڑا چل رہا ہے لوگ جب حدیث میں لکھا ہوا ہے تو میرے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بس اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مسئلے میں اختلاف نظر آئے تو ابو بکر صدیق سے عمر بن خطاب سے عثمان بن عفان سے علی المتدا سے فیصلے کروانا تمہارے وہم اختلافات ختم ہو جائیں گے یہ کتنا آسان طریقہ ہے اور جب آپ خلیفہ راشد کا نام لوگے تو لوگ فوراً کہہ دیں گے ہم نے کلمہ حضور کا پڑا ابو بکر عمر عثمان علی کا تو نہیں پڑھا پڑا جن کا کلمہ پڑھا ہے وہی وہ تو فرما رہے ہیں کہ میری حدیث کا فیصلہ ان سے کروانا بات تو ختم ہوگی میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں ایک بزرگ ہے ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں بیمار ہوں اور شاید فوت ہو جاؤں اور زندہ نہ رہو میرے جانے کے بعد اپنے یہ چچا ہیں ان سے شادی خوشی لمبی کے فیصلے کرانا اپنی رائے سے کچھ نہ کرنا بزرگ ٹھو تو گی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 چچا کہتے نہیں بیٹا میں تیرا خیال کا ہوں میری بات مان لے بول کا پھر کہتا ہے آپ چچا ہیں ابا تو نہیں ہے نا ابا ہوتے تھے میں بات مانتا مجھے ایک قائد دکھا دو اللہ نے فرمایا چچا کی بات مانو مجھے ایک حدیث دکھا دو اللہ نے فرمایا چچا کی بات مانو تو جب قرآن حدیث آپ کی بات ماننے کی بات ہی نہیں کرتا میں نے آپ کی نہیں مانا تو کیا ہوا وہ چچا سمجھدار تھے اور بچے سے الجھے نہیں ہیں اس کو پکڑ کے مامسا بھی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 جب تمہارے ابا جی جانے لگے تھے تو کوئی بصیت کوئی بصیت کی تھی انہوں نے کہ ابا جی فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد چچا سے پوچھ کے فیصلے کرنا اور اگر تم چچا سے پوچھو گے تو ابا جی کی بات مانو گے نا اور ابا جی کی بات ماننے کا تو قرآن نے حکم دیا نا جی ہاں تو چچا جی مانو گے تو ابا جی کی مانو گے, جی گے چچا کی نہیں مانو گے تو اپنے ابا جی کی نہیں مانے اس لیے ابا جی کی بات مانو وہ تب ہوگا جب چچا کی مانو ہم نے کلمہ تو حضور پاک کا پڑا ہے لیکن اسی نبی نے فرمایا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا میرے مسئلے کو تب کو کروں گا فیصلے ان سے کروانا تو انہوں نے رسول اللہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا یہ نہیں نماز پڑھتے انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کون کا فیصلہ اللہ کے نبی کے خلاف ہو جن کو حضور نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا جن کے کی حوالے پوری امت کو کیا اگر وہی ٹھیک نہیں رہے تو بتاؤ مجھ میں اور آپ میں سے ٹھیک کون ہو سکتا ہے اس کی کچھ سہولت ہی موجود ہی نہیں ایک تو میں نے آپ میں طریقہ بتایا اگر کوئی بندہ بھی آپ سے بات کرے تو آپ اسے کہنا بھی ہر ہو کر سیدھی کرائے کا ہے اگر عمر کی رائے کیا ہے عثمان علی کی رائے کیا ہے ہمیں سمجھاؤ وہ نا حدیث میں آیا ہے تو آپ پوچھو بھی حدیث کا تجھے پتہ ہے اور بکر صدیق کو تو پتا نہیں تھا نا عمر عثمان علی کو تو پتا نہیں تھا پتا تھا تو بتاؤ پھر وہ کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر پھر ان کا فرمان بھی بتائے تو آپ جلدی جلدی نا مان لینا اپنے مولانا صاحب کو دکھا دینا کہ یہ دکھایا تو بات ٹھیک ہے یا غلط کہہ رہا اگر آپ یہ نہیں دیکھو گے تو نقصان کیا ہوگا مثالیں تو میرے پاس بہت ہیں میں تو چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں میں ہر مہینے دو تین ملکوں میں جاتا ہوں مجھے پورا دنیا میں لوگ کتنی مثالیں دیتے ہیں میں دبئی گیا وہاں ایک محلہ جگہ ہے اسیر نہ وہاں مسجد میں نماز پڑھی میرا میزبان ساتھ تھا وہاں عموماً مسجد میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں میں یہاں لائبریری سے کتاب اٹھائے صحیح بخاری اب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری شریف دو جلدوں میں تیس پارو میں نو ہزار بیاسی تیس ہیں بخاری اور وہ بخاری شریف کتنی تھی ایک جلد میں اور ان لکھا ہوا تھا کہ یہ بخاری شریف کا خلاصہ ہے آپ کتنے خوش ہو گئے کتنا بڑا عالم ہے کہ بخاری کا خلاصہ نکال کے دے کام کر مجھے حصہ کام کیا کچھ مسئلہ ضرور ہے میں نے بخاری شریف کو نکال لیا اس کو تو مجھے جہاں جہاں اندازہ تھا کچھ ہوا ہوگا میں نے وہ مقام کھولنے شروع کر دی سب سے پہلے میں میں نے مقام کھولا امام بخاری کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں مایوس بالف ناخر یہ جو ہمارا ران ہے یہ رام ستر ہے یا ستر نہیں مرد کے رام کو مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں یہ مسئلہ اس کے ساتھ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ انس انسرماتے ہیں کہ ایک سواری پر حضور تھے ایک سواری پر میں تھا ہماری سواری ساتھ تھی میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ لگا تو آپ کا جو تہمت تھا وہ تھوڑا سا اور ننگا اور سائڈ پہ ہو گیا آپ کا رام نظر آ گیا خلاصا بیان کیا تھا ان نے اتنا بیان کیا پھر اگلا بات شروع کر دیا اب آپ امان کے ساتھ بتاؤ اتنی سی بخاری آپ دیکھو گے آپ کیا سمجھو کہ رام سطر ہے میں نے کہا جو دبئی سمندر کے سائی فیس پہ لڑکے نکرے پہن کے نہتے ہیں وہ تو سنت سمجھ کے نہائیں گے نا بھائی رات کو ننگا کر کے دکھانا حضور کی سنت ہے میں غلط کام تو نہیں کیوں بخاری خارش کے اندر لکھا ہوا ہے اس غلط کوسے کھو یہ جو لڑتے جھگڑتے ہیں ان میں قصور نہیں ہوتا ان کو جب ایک چیز دکھا گیا وہ تو مزید ہے کہ حدیث کے اندر آ گیا. میں نے اپنے میں میزبان سے کہا ذرا دوسری بخاری پوری بخاری بولے میں نے دیکھو اس کے بعد امام بخاری ایک حدیث اور لائے اس میں امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے فرمایا الفاخذ اور تم رام سفر ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اب امام بخاری کتنی عدیشیں لائے دو ایک ثابت ہوا کہ دیکھنا جائز ہے اور ایک سے ثابت دیکھنا جائز نہیں اب دو حدیث ہوگی تو پھر فیصلہ کریں گے نا ایک ہوگی تو کیسے فیصلہ کریں گے میرے میں اس بات کے تبلیغ جماعت کے تھے بھائی بخار اس علاقے کی امیر تھے تو مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ہوا, بھی نہیں اللہ نبی کا فیصلہ ہے کہ سفر ہے. تو یہ جو حضور نے دکھایا ہے یہ امت کے لیے نہیں ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے یہ نبی پاک کے لیے مجھے کہتے کوئی مثال دیں میں نے کہا امت کتنے نکاح کرنے جائز ہے اکٹھے کہتا جی چار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 جو محدسین نے بتایا ہے اور یہ محدسین نے کہاں بتایا ہے آگ میں سے کوئی بندہ گر جائے صحیح مسلم اٹھائے اور وہاں ایک مسئلہ دیکھے امام مسلم رحم اللہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں با بول وزو میں سات آپ حیران ہو گئے آپ نے بھی سور کی نماز پڑھی ہے گھر جائیں تو چائے پی لے تو وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا امام مسلم نے پہلے حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سبز تھا اگر آپ نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد آگ پر پکی چیز استعمال کر لی تو وضو ٹوٹ گیا یہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے اس کے بعد پھر امام مسلم نے حدیث سے غور بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا نماز کے کریے مسجد میں جانے لگے ایک صحافی نے آپ کی خدمت میں گوشت پکا ہوا اور کچھ روٹی بیچ کی آپ نے روٹی اور گوشت کھا لی وہ ماں, ماں وضو نہیں کیا اور مسل جا کے نماز پڑھا دی اب اس سے کیا پتہ چلا کہ وضو نہیں ٹوٹتا اب ہم کس حدیث پر عمل کریں پہلی بار یا بعد باری بار آپ کے ماں کے ساتھ بتاؤ اگر کوئی لڑکا آپ سے لڑنا شروع کر دے کہ ابا آپ نے وضو کیا نے چائے پی ہے دوبارہ وضو کرو آپ کہتے کیوں بیٹا کہتا ہے مسلم میں وضو وضو گیا کرو کے گھر میں لڑائی تو شروع ہو گئی نا ہم کہتے ہیں لڑائی نہ کریں اس کو کہ بیٹا تھے مسلم راہ مولا صاحب کو دکھا دے ہمیں نہیں پتا اسے بات پوچھ لیتے اب کے ماں مسلم نے دوکھ دیچے نکل کی ہم عمل کس پہ کریں اسی سہی مسلم کی شرح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 کہ جس سے پتا چلا کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ حدیث لائے کہ جس سے پتا چلا کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ایسا کیوں کیا؟ کہتے وضو امام مسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جانا یہ مسئلہ ہے لیکن پہلے تھا امرسوخ ہے اب منسوخ ہے جیسے پہلے اللہ کے نبی مدینہ محرہ آئے تو آپ نے نماز پڑھی تو منہ کدھر کیا بیت المقدس کی طرف اور بار میں منہ کدھر گیا بیت اللہ کی طرف بیت المقدس قبلہ حدیث میں ہے لیکن اب یہ منسوخ ہے امام نوئی فرماتے ہیں وہ مسئلہ منسوخ ہے اگلی جو بات فرمائی نے وہ ضابطہ بیان کیا امام نوی فرماتے ہیں منسوخ ختم سما یو کے بن ناصف امام مسلم اور دیگر محدث کی عادت ہے کہ جب ایک مسئلے پر دو حدیث ہو جائیں تو جو منسوخ ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور جو ناصب ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں یہ کن کا طریقہ ہے جو منصوف ہو اس کو پہلے اور جو ناسک ہو اس کو آپ ضابطہ دن میں رکھ لیں اب میں آپ کو فضرت محرض کر دیتا ہوں میں تو پتا نہیں دوبارہ آؤں نہ ہوں دوبارہ ملوں نہ ملوں آپ کوئی حدیث کی کتاب کھول دیں کہ جس حدیث کے محدث نے ایک مسئلے پر دو دو حدیثیں دیو سے کر کی ایسا محدث ہو بعض محدث ہیں وہ ایک حدیثیں سے کر کرتے ہیں کوئی بھی محدث ایک مسئلے پر دو حدیثیں نقل کرے گا نا آپ مسلم سرمزی ابود ابن ماجا تحابی کوئی حدیث اٹھا لیں پہلے وہ لائیں گے جو منسوخ ہے پھر وہ لائیں گے جو ناصر ہے آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب آپ رقوق کر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ امام کے ساتھ بتاؤ جب آپ امام سے کہتے ہیں ملزوان حامد آپ ایسا کہتے ہیں اونچا کہتے جی ایسا کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے اونچا فرمایا اب آپ آہستہ آپ گھر جو جامع ترمنی اٹھا لو امام ترمنی دونوں حدیث سے لائے ہیں پہلے اونچا کہنے والی پھر آہستہ کہنے والی کا معنی آہستہ والی حدیث ہے اور اونچی بھی ہے لیکن پہلے کون سی لائے اونچی والی بعد میں کون سی لائے کا مانا کہ اونچی والی پہلے دور کی ہے آہستہ والی بعد کے دور کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام نوبی صاحب کا بیان فرمار ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں امام صاحب فاتح پڑھتے ہیں آپ امام کچھ فاتح پڑھتے حجیز میں ہے سہباریں پڑھی آپ کیوں نہیں پڑھتے آپ تروزی نسائی شریف اٹھا لیں امام نسائی نے دونوں کے لائے ہیں پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی اور پھر امام کے پیچھے نہ پڑھنے والی تو پہلے کون سی لائے تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کسی میں آ کے فاتحہ نہ پڑھو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کسی میں وہ ہے ہی نہیں فاتحہ پڑھنے والی میں کہتی ہوں ہے لیکن فاتحہ پڑھنے والی پہلے دور کی ہے اور نہ پڑھنے والی نسائی شریف کے اندر جب آپ رکو کرتے ہیں تو آگ نہیں کرتے پھر نہ ایک کتاب کے اندر ہیں تو لڑنے کی ضرورت کیا ہے جگڑنے کی ضرورت کیا ہے میں اس کے باوجود بھی کہتا ہوں آپ کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں ہمیں تو نہ کہ تم کیوں نہیں کرتے ہم آپ سے لڑتے ہیں تم کیوں کرتے ہو تو ہم سے کیوں لڑتے ہو تم کیوں نہیں کرتے آپ کا نہیں دل مانتا نہ کر آپ کا دل مانتا کرے ہمارے پاس دلارہ نہیں کرتے لڑائی کیوں پیدا کرتے ہو جھگڑے کیوں پیدا کرتے ہو خاندان کو تباہ کرتے ہو ایک گھر کے افراد کو تقسیم کیوں کرتے ہو جب دو حدیث موجود ہے پھر کیوں جھگڑتے آپ فجر کی نماز کے لیے مسئلے میں آئے آپ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے کہ جب فجر, فجر کی نماز میں امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں سر آپ باہر سورجے پڑے اتاہ ہی تک شامل ہو سکتے ہیں اگر نہیں شامل ہو سکتے سنت نہ پڑھیں اور سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اب آپ کو کوئی بندہ حدیث دکھا دے گا کہ صحابی آئے تھے اس نے سنتیں نہیں پڑھی جماعت میں شامل ہوگئے جماعت پر سنت پڑھی اللہ کے نے نے نے پوچھا کیوں پڑھی ہے ان نے کہا جی میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی آپ نے کو فرمایا کوئی حرض نہیں آپ حیران ہوں گے اسی جامع ترمزی میں اس کے فوراً بعد حدیث ہے کہ اللہ کے نمی نے فرمایا کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ سوریہ نکلنے کے بعد پڑے اسی دن مجھے تو پہلی حدیث آپ نے بیان کر لی بعد والی کیوں نہیں بیان کر رہے دونوں کرنی چاہیے نہیں کہہ رہوں ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے یہ حدیث بھی ہے اور وہ بھی ہے فرق کیا وہ پہلے دور کی ہے اور یہ بار کے دور کی ہے جس کی مثال میں سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں تو آسمانی کتاب ہے یا نہیں بولے انجیب زبور، قرآن آپ کون سی پڑھیں گے کیوں یہ بات کی ہے اب کوئی بندہ کہہ رہے تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو بھیا مانتے ہیں لیکن اب تو رات نہیں اب قرآن کا دور ہے یہ بات کی حضرت آدم سے لے کر اسلام سارے نبی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں کہ ان کے قلم کیوں نہیں پڑھتے ہیں پہلے دور کے نبی ہیں اب حضور بار کے ہم قلم گے تو اس میں جگنے کی بات کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اب لڑتے نہیں ہیں مسئلہ سمجھاتے ہیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تو پھر سے اس کے باوجود میں نے آپ کی خدمت کی گزارش کی ہے کہ اس وقت پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہے سب سے شدید ترین پاکستان کو دو مسئلے پیش ہیں میں سیاست دانوں کی بیوروکریسی کی بات نہیں کرتا اب وہ ہمارے بھی مسائل ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک دہشت گردی اور نمبر ایک فرقہ ودیا دہشت گرد دہشت گرد ہے وہ مسجد میں دماغہ کرے تب بھی دہشت ہے سکول میں دماغہ کرے تب بھی دہشت کرتی ہے ابھی جو لاہور ہوا آپ یقین کریں میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہمارا تو کلیجا مو کو آتا ہے اتنا بڑا دل معصوم بچے کو مارنا عورت کو مارنا اور خود کو تباہ کر کے ختم ہو جانا اس سے بڑا دنیا میں کوئی بدبخت تو سکتا ہے ان کی کون سازی کرتا ہے کون ان کو سمجھاتا ہے دہشت گرد ہمارا نہیں ہے وہ اسکول میں دھماکہ کرے یا مسجد کا کرے وہ ہمارا قتل نہیں ہو سکتا اسی طرح فرقہ ویت کی متحمل ہمارے لوگ نہیں ہیں خدا کے لیے سسٹھ اور رحم تھاؤ ہمیں بار بار سمجھ آتی ہے بھئی یہ مساجد کن کی ہے سامنی فیصلہ کرنے والا آپ نے اونچی کہ نہیں ہے ہم آپ سے لڑ تھوڑے گئے لیکن ہمیں تو نہ تم کیوں نہیں کہتے بھئی ہم نہیں کہتے آپ چھوڑ دو آپ نے کہہ نہیں ہے ہم آپ سے لڑ تھوڑا پھر <تصفيق> ہمارے <تصفيق> سر پہ مسلط ہوتے ہیں تم ہماری بات کو نہیں مانتے اب میں تو باتیں کہہ دوں گا آپ سب نے کہنا فکرہ وریت ہے قبر جو ہمارے سر پہ مسلط کے روح نے سمجھا ہو بھائی ہماری مسر کو قرمن رکھو ہمارے گھر پہ قرمن رکھو بیٹا کو اپنی کتابیں اپنے گھر میں رکھو ہمارے بچوں کو کچھ نہ اللہ بات سمجھنے کی طبائے الحمد للہ رب الم وسلات وسلام رسول مولا کریم ہماری طاقت قبول فرما سیاحت کو معاف فرما گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے مال جان ایمان اولاد سب کی حفاظت فرما قافیت والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضوں کے قرض عطا فرما قبر کے عذاب سے محفوظ فرما تمام فطروں اور شروع سے محفوظ فرما اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما اللہ تعالی رسولی خیر خلق محمد امب علی مصحاب ہی اجمائین براہمت